اب جو رکو ہے یہ سور نساء کا دوسرا رکو اور چوتھے پارے کا تیرواں رقو ہے اس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے اس رقو کے ترجمہ و تفصیل سے پہلے ارض کر دوں کہ وراثت کے مسائل ہم یہ رکو سن لیں اور خود ہم تقسیم کر سکیں گے عام لوگوں میں طاقت نہیں ہے صرف اس رکو کے ترجمے تفسیر سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفید ہے وہ اگر ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں اپنے پیسوں سے تو یہ جائز ہے اور مرنے والے کی جائیداد میں سے کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ہے جس, جس شخص کا یہ مقروض ہوگا اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر جو مال بچ جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جائز وصیت کی ہے شریعت کے حدود میں رہ کر جو جائز وصیت ہوگی اس پر عمل ہوگا لیکن اگر وصیت تہائی مال سے زیادہ ہو یعنی 33 پرسنٹ سے زائد وصیت ہو فضا اس کے بعد تین کروڑ روپے ہیں اور یہ وصیت کرتا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا تو ایک کروڑ روپے مسجد میں دے دیں گے کہ یہ تہائی ہے لیکن اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ڈیڑھ کروڑ روپیہ مسجد میں دے دینا اور اس کی جائیداد میں تین کروڑ ہے تو کروڑ یہ تہائی سے زیادہ ہو گیا لہذا صرف ایک کروڑ دیں گے اور آدھا کروڑ جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے زیادہ اس لیے کہ اب دو کروڑ میں ورثا کا حق ہے تو سب سے پہلے تجیز و تکفی اس کے بعد جو مال بچے گا اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اگر ہے اس کے بعد جو جائز وصیت ہے وہ تیائی مال پر اس کا نفاذ ہوگا پیائی مال ہو یا پیائی مال سے کم جو جائز وصیت ہو اس پر عمل ہوگا اور پھر اس کے بعد جتنا مال بچ جائے گا وہ مال ورسا میں شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا وسیعت میں یہ اصول یاد رکھیں کہ لا وسیعت للوارثی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وسیعت قابل قبول نہیں ہے یعنی شریعت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوہ ہے ماں باپ ہیں تو جن کو حصہ شریعت میں وراثت سے ملنے کا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی وصیت کی تو وسیعت پر عمل نہیں ہوگا انہیں وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا یہ قاعدہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا لا وسیعت للوارثی وارث کے لیے مال کی کوئی وسیعت کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کی ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آج کل لوگ اتنے نادان ہیں کہ قرآن کی بات کریں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی اور مرنے والے کا وسیعت نامہ پڑھ کے سنا دیں تو فوراً وہ معاشرے کی شرم کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں تو اگر کوئی شخص کسی مستند مفتی سے بیٹھ کر اپنے مال میں وہ رسا کا فیصد کا تعین معلوم کر لے اور وہ بیمار ہو اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ میں انتقال کر جاؤں گا تو وہ اس کا ایک وسیعت نامہ بنا لے شریعت کے مطابق مثلاً اولاد ہے تو بیوہ کا حصہ شریعت میں ساڑھے بارہ فیصد ہے اور اگر اولاد نہیں تو بیوہ کا حصہ شریعت میں پچیس فیصد ہے تو مثلاً وسیع نامے میں لکھ دیا کہ میں انتقال کر جاؤں تو تجیز و تقفی قرضہ ان چیزوں کو نکال کر جو میرا مال بچے اس میں سے ساڑھے بارہ فیصد میری بیوہ کو دے دینا تو اس نے یہ وسیعت کی ہے شریعت کے مطابق کوئی اپنی طرف سے حصے کو چینج نہیں کیا اس کا فائدہ صرف یہ حاصل ہوگا کہ وسیعت نامے کی موجودگی میں اگر کوئی بیوہ کو حصہ نہیں دے گا تو لوگ اسے ملامت کریں گے اور اس طرح بیوہ جو ہے وہ حصے سے محروم نہ ہوگی بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہیں تقسیم کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ مال ان کے قبضے میں دے دیا کہ دکان ہے تو یہ بیٹے کو دے دی بیٹے نے قبضہ کر لیا یہ بنگلہ ہے تو اب بیٹا رہنے لگا یعنی خود اس سے لا تعلق ہو گئے اور ساری چیزیں اپنی اولاد میں تقسیم کر دی اس میں شرح مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ تقسیم کر دیں گے اور وہ چیزیں ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور خود لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر یہ جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے یہ وراثت کی تقسیم میں ہے زندگی میں اگر دیں گے تو برابری فرض ہے لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنے لڑکے کو دیا یہ شرعی طور پر یہ فرض ہے ہاں وراثت میں یہ تقسیم اور ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے اور اگر تقسیم اس طرح کی کہ خود بنگلے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بنگلے کا 20 فیصد میرے فلاں بیٹے کا ہے 20 فیصد اس کا ہے تو یہ تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں کہ زندگی میں اس نے قبضہ نہیں دیا یہ وسیعت بن گئی اب وہی حکومت یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت نے وارثوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے یہ اس نے وہی حصہ مقرر کیا ہے یا کم یا زیادہ کیا ہے تو لا وسیعت الوارثی کے تحت اگر اس نے کم یا زیادہ کیا ہے تو زندگی میں کہنے کی کوئی حیثیت نہیں وہی تقسیم ہوگی جو شریعت کا اصول ہے زندگی میں تقسیم سے ہماری جو پہلے مراد تھی وہ کیا تھی کہ وہ چیزیں اس کو دے دے اور خود لا تعلق ہو جائے ان کا قبضہ دے دے اس میں شرعی طور پر کیا ہے برابری فرض ہے اور جس کو دے دیا وہ اس کا مالک ہے اب ریاست میں حصہ اس کا نہیں ہوگا لیکن اتنا ذمہ رض کروں کہ جو بھائی اس طرح کرنا چاہیں کہ زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کو دے کر خود لا تعلق ہو جائیں فی زمانہ ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ اپنے لیے گزر اوقات کے لیے ایسا مال ضرور رکھیں کہ جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے آج کل یہ نحوس ہے دین سے دوری کی نحوس ہے کہ اگر وہی باپ جس نے چار فلیٹ تھے چاروں فلیٹ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیے اور خود کہتا ہے میرا کیا ہے میں تو بوڑھا ہوں کبھی اس میں رہوں گا کبھی اس میں رہوں گا کبھی اس میں رہوں گا تو ہفتے میں میں اگر دو دو دن بھی رہوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد جب قبضہ کر لیتی ہے اور ان کی ملکیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بوڑھا باپ ان کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے حالات اس طرح کے ہیں تو اپنے لیے گزر اوقات کے لیے سامان رکھ کر باقی جائیداد کو تقسیم کر دے برابر برابر اور سب کا قبضہ دے دے پھر جو مال اس کے پاس بچ جائے گا اس کے انتقال کے بعد شریعت کے اصول کے مطابق وہ تھوڑا سمال ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا یو سی اللہ فی اولادکم اللہ تعالی تمہیں سخت تاکیب فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لزکری مثل حول وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا جبکہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں اور اگر صرف مرنے والے کی لڑکیاں ہی ہوں نسا ان تئنی پس اگر مرنے والے کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اور وہ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں فلا ہن سولو سا تو ان بیٹیوں میں کل جائیداد کا دو تہائی سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سیون پرسینٹ تقسیم کر دیا جائے گا وہی امکانت واشقت اگر مرنے والی کہ صرف ایک ہی بیٹی ہے نہ دوسری بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے فَلَهَا ہاں نصف تو اس ایک بیٹی کو آدھی جائیداد دی جائے گی اب ذہن میں سوال ہوگا کہ جب آدھی جائیداد ایک بیٹی کو دے دی تو آدھی کا کیا کریں گے یا اگر دو بیٹیاں ہیں دو سے ظاہر ہیں اور ان کو دو تہائی دے دیا تو ایک تہائی جو بچ گیا اس کا کیا کریں گے کیونکہ بیٹا تو ہے نہیں تو اس کے لیے بھی شریعت نے دیگر براسا کا حصہ مقرر کیا ہے فرمایا ولی اباوئی لکلی واشد منہ میں والدین کے لیے ماں کے لیے اور باپ دونوں کے لیے الگ الگ سدس سٹا حصہ ہے مارا کا اس مال سے جو مرنے والے نے چھوڑا ان انکان لہو بلد اگر مرنے والے کی اولاد ہو اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا چھٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل جائیداد کو چھ سے تقسیم کر دیں ڈیوائڈ کر دیں تو یہ چھٹا حصہ بن جاتا ہے یہاں پر یہ مسئلہ ارض کر دوں کہ جو اوپر مسئلہ گزرا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہو تو پھر تقسیم اس طرح ہوگی کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب جن لوگوں کا حصہ قرآن نے مقرر کیا حدیث پاک میں مقرر کیا انہیں وراثت دے کر جو بچ جائے گا اس کی تقسیم ہوگی اصل بیوہ ہے تو بیوہ کو حصہ دے دیں گے ساڑھے بارہ فیصد ماں باپ ہیں تو چھٹا چھٹا حصہ ان کو دے دیں گے اب جو جائیداد بچ جائے گی وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگی لیکن دو بیٹی ہوں دو سے زائد ہوں یا ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ جو مقرر کیا گیا وہ کل جائیداد میں سے ہوگا فعلم یا کل ہو ودن فوریزہ ابواہ فل امی سلوس پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اولاد کی صورت میں فرمایا والدین کا حصہ کیا ہے چھٹا چھٹا حصہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد بھی نہیں بھائی بہن بھی نہیں اور سو بھی نہیں تو پھر تقسیم یہ ہوگی وہ ورث اس کی کل جائیداد کے مالک والدین بنیں گے فلی ام بھی تو فرمایا اور کوئی وارث نہیں تو ماں کو تہائی ملے گا یعنی تھرٹی تھری پرسینٹ اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو مل جائے گا فعین کانا لہو اقوت اور اگر جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد تو نہیں مگر بھائی بہن ہیں فلی ام می تو اب ماں کو تہائی نہیں ملے گا بلکہ چھٹا حصہ میں یوسی او ادئی یہ سارا معاملات جائیداد کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی وصیت سے مناد وہ وصیت ہے جو جائز وصیت ہو ابا اکم و ابنا اکم لا تم اقرب العکم نف تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا اس لیے کسی کو زیادہ دو کسی کو کم دو یہ تمہیں اختیار نہیں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا وہی وہ دینا ہوگا فرید عتم اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حصہ ہے ان اللہ کان علیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے والر کام علم یق اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو مسئلہ اور ہے اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو مسئلہ اور ہے یہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں تو اب یہاں پر بیوہ اور شوہر کا حصہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی اولاد کا عمل دخل ہے اشاد فرمایا عورت ہو مرنے والی مرہما ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو آدھی جائیداد دی جائے گی ان کان لن نوالدن اور اس مرنے والی عورت مرحما کی اولاد ہو چاہے ایک بیٹی ہو چاہے ایک بیٹا ہو چاہے زائد ہو فلا کمر روب مار ترکنا تو جو عورت چھوڑ کر مری اس سے چوتھائی جائیداد یعنی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ فیصد شوہر کو جائیداد دی جائے گی میم بہادی وسیع وسیعت پر عمل کرنے کے بعد یوسین با جو ان عورتوں نے وصیت کی جائز وصیت اس پر بھی عمل کریں گے اودئین اور قرضہ بھی ادا کر دیں گے اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں سے پچیس فیصد شوہر کو دیں گے جبکہ اولاد ہو اور پچاس فیصد دیں گے جبکہ اولاد نہ ہو اولا روبو مما کا رقتم علم یق القم پر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی یہ کس صورت میں جبکہ مرد کا انتقال ہو اس کی اولاد نہ ہو تو ٹوینٹی فائیو فیصد بیوہ کو دیا جائے گا فعم کا نا لکم و بس اگر مرنے والے کی اولاد ہو فلا ہوں ماں کرماد وسیع او دہی تو جو تم چھوڑ کر مرو یعنی مرنے والا جو چھوڑ کر مرے اس میں سے آٹھواں حصہ بیوہ کو دیا جائے گا تو ہم صرف اس کو دورہ لیتے ہیں اگر عورت کے انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا آدھی جائیداد اور اگر اولاد ہو تو پچیس فیصد چوتھائی اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو بیوہ کو کتنا ہے آٹھواں حصہ بیوہ کا کتنا ہے آٹھواں حصہ یعنی ساڑھے بارہ فیصد اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اولاد نہ ہو تو پھر بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا پچیس فیصد یعنی چوتھائی وسیع تو سون ابی ادئی جو تم نے وسیعت کی اس کے بعد اور جو قرضہ ہے اس کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی وہ ان کا آنا راجل یو رت کلا کوئی مرد یا عورت ہو جو کلا ہو کلا کے معنی جس کے کوئی وارث نہ ہو سوائے بھائی یا بہن کے نہ بیوہ ہے نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے کوئی وارث نہیں بھائی ہے بہن ہے جس کی اولاد بھی نہیں بیوہ بھی نہیں شوہر بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں تو ایسے مرد یا عورت کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی تو دیکھیے یہاں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بھائی ہیں کیا صورت ہے اس کے بھائی ہیں. تو سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کی جائے گی اور اگر سگے بھائی نہیں سوتےلے بھائی ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں باپ سگا ہوگا یا ماں سگی ہوگی سوتےلے بھائی بہن ہیں تو ماں باپ میں سے کوئی ایک تو سگا ہوگا تو اگر باپ کی طرف سے ہیں تو پھر بھائی بہنوں میں باقی بچ جانے والی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی اور اگر سوتےلے بھائی بہن ہیں لیکن وہ ماں کی طرف سے ہیں تو اس آیت میں ان کا حصہ بیان کیا گیا انہیں کتنا حصہ ملے گا اس کا حصہ بیان ہوا اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی وہ دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی اور ان رشتہ داروں کی بڑی طویل فہرست ہے اس میں چچا بھی آتا ہے چچا کے بیٹے بھی آتے ہیں پھوپھی بھی آتی ہے پھوپھی کی اولاد بھی آتی ہے تو یہ وراثت میں وہاں تک جائیں گے اور یہ پوری ایک تقسیم کا نظام ہے جس پر ایک مستند کتاب ہے وراثت کے مسائل پر سراجی کے نام سے ہے جس میں ہر ایک کا حصہ قرآن حدیث کی روشنی میں الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے عام طور پر لوگ اتنا علم نہیں رکھتے کہ وہ خود کسی کے حصے کا تعین کر سکیں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کسی مستند مفتی کے پاس جا کر اس سے فتوا لے لیں کہ فلاں کا انتقال ہوا اتنا اتنا مال ہے یہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے وہ ان کا آنا رجو لوئیں او اگر مرنے والا مرد ہو یا عورت اور وہ کلا ہو یعنی بے اولاد ہو یا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہ ہو ماں باپ بھی نہ ہو و لہو اخن اور اس کا ایک سوتےلا بھائی ہو جو ماں کی طرف سے ہو او اختن کہ اس کی سوتیلی بہن ہو جو ماں کی طرف سے ہو فلی کل واش دن منہ تو بہن ہو یا بھائی اسے چھٹا حصہ کل جائیداد میں سے دیا جائے گا فعین کانوں اکثر من زالے اگر ایک سے زائد ہوں یعنی بھائی بہن دونوں ہوں یا دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں فهم وہ کل مال کے تہائی میں شریک ہوں گے یعنی تہائی مال 33.33 پرسن .33 مال کو بھائی بہنوں میں برابر برابر تقسیم کریں وہ جو قاعدہ ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے وہ یہاں پر نہیں ہوں گے تیاری مال میں سب برابر برابر کے شریک ہوں گے تیائی مال ان میں بانٹ دیا جائے گا یو سو بہت جو وصیت کی گئی اس کو نکالنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی غیر اس حال میں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے کسی کا حق نہ مارا جائے یہاں غیر مدعن سے مراد وسیعت ہے کہ ایسی وسیعت پر عمل نہیں کریں گے جس میں کسی کا حق مارا گیا یا ناجائز وسیعت کی گئی وسیم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وسیعت ہے یعنی سخت تاکید ہے اللہ علیم حلیم اور اللہ علم والا ہے دل کا اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں وَمَن يُتعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا تجریم انتہتی انہار جس کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اے کامیابی کے متلاشیوں اے یہ دعا کرانے والوں کہ دعا کریں کامیابی مل جائے حقیقی کامیابی دیکھو قرآن کیا بیان کرتا ہے وہ رالکل فوج یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے یہی کامیابی ہے وہ میں یاس اللہ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی فرمانی کرے وہ یتا شدود اور حدود کو توڑ دے کراس کر لے ظلم کرے رن اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا خالدن فی ہاں اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر جنت میں کبھی نہ نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر ایمان سلامت رہ گیا تو ایسے گناگار کو کئی سالوں تک کئی مدتوں تک جہنم میں جلنا ہوگا ہاں اللہ تعالی چاہے جس گناہ مسلمان کو بخشنا تو وہ غفور رحیم ہے لیکن قاعدہ شریعت نے یہ بیان کیا و لہ عید اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے